اللَّهَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا بل بن لا پلا بنوا بھنوشن قالوا رسول الله ان الله وما لا يرايتوه يصلون على علي يا ايها الذي نادى صلى عليه وسلم تصلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد وعلى جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نماز سے متعلق پاکی نافادی کے مسائل حضو اور حسن کے مسائل یہ سب آس اگر نے آج ہم نماز کی تین سے اس پر پیدا جس کا سے مبالفارے جب بھی نماز پڑھنے کھڑے نماز کی نیت سے پہلے فرائض کے شروع ہونے سے پہلے اس کی شرح اور تیسری شرط اس سے مبالف پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہمارا چہرہ کی یا ہونا چاہیے اور اگر فگری سے نراغ ہوا تو نماز کی شرط ہی محفوظ ہو جائے اور نماز فاصل ہو جائے سب سے پہلے موت سرم کی یہ سم ابا حکمت کیا مسالت تمام لوگ دنیا نماز ادھر پائے تو سب کا چہرہ پجرے کی طرف ہوتا ہے اس چیز کے کچھ یوں ہے پاری سے ماروا کا بنا کر بیان کرے صدر آدم علیہ سلام و سلام جب دنیا میں تشریح جب آسمانوں پر تھے تو ان کے اللہ اخبار کو بتایا کی ہم کو سلام جو فرشتے کرتے اسے شنازہ دنیا میں جب آئے خطر خبر آیا اور سب سے پہلے جہاں پوری دنیا میں پانی تھا पहले ये जगह मकसूब हुई पानी हटाओ ये नमोदार क्यूँकी ये जमीन सबसे पहले नमोदार हुई इसलिए इस जगह इस और मकान मकाना को कहा जाता है ये तमाम जमीन की आदम है सलाम ने यहाँ ایک عمارت تیار تھی جس کا نام کا واٹا का نو علیہ السلام کا توفان آیا ابراہیم علیہ السلام کا دون آیا کے تہوار سے اب سب سے پہلے تعمیر پہ کرنے کے میمار ادرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کا با بنایا اور عبادت کی, کی, کی بھی متعین تھی के सामने करे नमाज पढ़े गोील हो रहा है जिसकी हमें तफसी की जरूरत नहीं हो सलाम की नबूत ऐसी पहले का बम महदूज हो गया और दीवारें उसकी गिरने रही तो ये जो कावीरी क्वेश का है یہ تعمیر حضور علیہ اللہ اسلام کے زمانے میں ہوئی جب نبوبت نہیں پڑھائی اللہ تبارو کا جب اسلام آیا تو حضور علیہ السلام حتما بے فل ایک کے مطابق محنت کہ اے نبوت کے بعد جب نماز کا سترہ مہینے نبی کر سلام السلام کی طرف نماز پڑھی یہ ہجرت جب علیہ السلام نے ہجرت فرما کا تقریب لے گئے تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا پاوا میرا پگلا میں ہونا چاہیے لیکن ابھی تک کوئی حال اور کوئی دلیل نہ دی لیے وہ بیس کی طرف ہی نماز پڑھتے مدین مدورہ میں بھی ہے جو مسجد مشہور ہے مسجد ہے, ہے, ہے جس کو کہتے ہیں زو قبلوں والی مسجد حضور علیہ اللہ کے سلام وہ نماز پڑھ رہے چار رقب والی نماز جی سیاض بار بار میں آ رہا پا پا کی براہ جب آپ نماز پڑھا رہے وہاں لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ انہوں نے مفتی کے سوکھ درا کا مقابلہ کیا ہو کہ پہلے پگلا کیسے تھا اور بعد میں کیا ملاحدہ کروائے جیسے لیے بڑا ہمارا مفید جب مسجد منی منورہ تقریب لے گئے تو مسجد بالکل اپوزٹ علیہ السلام نماز پڑھا بار بار اپنے کو آسمان پر اٹھاتے ملائبہ کرواتے خافی واہی بھی ہو جائے دوران عروع علیہ السلام کو سلام اور اس جو وڈی ناگرک حضور صلاح اسلام کے مقام کی بنوا حضور صلاح اسلام کے خواہش اس ملوز رہتا ہسپتال شریف میں حضرت اللہ سو بندہ میں دیکھتی جب بھی آپ کو خواہش کرتے آپ کی خوازش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرمانا اور جو نماز پڑھ وہ آئے کا حصہ میں رکھیں تو ایمان تازہ ہو جائے پڑھنا ہے کہ فل نو بل نکاس میرے ابھی اپنے چہرے کو ادھر کنو جدھر اپنے چہرے کو اب ابو علیہ السلام نے اور موجود ہے سمجھنے کے جو کچھ امام آگے مبلی ابو علی اللہ سلام کس طرح خوفوں میں سے نکل پڑ رہا اور آپ نے منہ ادھر کر لیا تمام صحافی بنانی ایک بات نہیں ہم اور آپ جو بشریاں کمزوریاں دوری. کم ہیں بشری کس قدر ہم کپائیں جس قدر ہم سے صحت اور بھول ہو جاتی ہے مذہبی معاملات جو ماما صاحب آپ وہ میرے آپ کے سب کے سامنے جماعتہ سا اور فرما وغیرہ بے المق کی طرف سے براہیم کی طرف کوئی ٹار صحابہ ہوتا ہے یہ شاید حضور بھول گئے اور ارے نفازت نماز میں یہ ہوا کیا اچانک کچھ ہو جائے نماز میں تو آدمی بالکل رہ جاتا ہے یہ ہوا کیا جیسے تمام صحابہ احترام علیم اور ادوان نے رخ ادھر کر دیا ادھر پیارے مستفا کرو کیا وجہ یہ ہے کہ پوری جہاں صحابہ صرح اقترام علیمان کا یہ ایمان یہ امان یا سب ادھر ہی ہے جدھر پیارے مسلمان سب آج اس وقت کے لیے معلوم بن یا مسجد میں ہوں گے میں ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں آسمان پر کے آپ میں پرواز کر رہے ہوں پانی میں آپ سفر کر رہے ہوں کہیں بھی سفر کر کر یہ نماز کی شک پر ہر پانی آپ کا چہرہ کی تیب ریمی یعنی کاوا اور تبلے کی طرف ہونا چاہیے یہ سیشٹی کے پیدا ہی اس طریقے سے یہ تبلے کا حکم آیا اور اس کے علاوہ بےشمار مسائل ہیں جن سے ہم سرد نظر کرتے اب ہم پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے ابلا مغربی سنگ سر کا سینٹر اور اس غلط کے والوں کے لیے یہ تبلا جس کے پیچھے رہنے والوں کے لیے بنا ہوگا جو اس طرف کے رہنے والے ہونے کے مفت بنا ہوگا جہاں بھی پوری دنیا میں آدمی کو اپنا چہرہ سبلی کی طرف کرنا چاہیے کہ یہ شرط نواز پتا ہے یہ عمارت ہو بہت مختصر ہے تیس بائی تیس گفت کی لگا لیجیے آپ इसकी तरह हम मुंह करें अब हमें क्या पता की ये हम किधर मुँह कर रहे हैं हमारे कराची के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो जिसको आप समझें कि ये क्या आ रहा है फर्श लीजिए ये मगरबीसो जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते इसको नब्बे डिग्री तसवर कर दे नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री को आप तब्दील करे पैतालीस पैंतालीस किधर पैंतालीस یہاں سے دیکھ کے در پینتالیس دونوں کو جمع کریں کتنا ہوا نبے ڈگری آپ دونوں کے درمیان ایک اسپ لگا دیں ایک نشان لگا دیں ہمارے لیے کوئی مغرب کی سنت جو ہے یہ لگ رہا ہے کوئی مغرب کی سنتھ بنا نماز کی صحت کے لیے آپ اس میں جو قائمہ آپ نہیں آ رہا تھا آپ پانچ ڈگری دس ڈگری بیس ڈگری چالیس के अंदर भी अगर आप کے اندر بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو یہ سبلی قسم کی نماز ہو جائے گی اسی طرح بائیں جانی اسپاٹ دس بارہ پندرہ یہاں تک کہ پینتالیس کے اندر تک بھی اگر آپ خود آنا تو نماز ہو جائے. پینتالیس ڈگری سے اگر تجاوز کر گئے تو نماز قافی ہو جائے گی پینتالیس کے اندر ہونا چاہیے یہ زمانے میں اتنی عمدہ قسم کی خواہش نہیں تھے. جو ہی میں آپ کو بہت آزمان پر سلے کا ہو یا کبھی اخبار میں آپ نے شاید سوچا کہ آج سورت ہی کافی قسم پہ بھوک ہوگا لہٰذا مسجد بنانے والے یا لوگ اپنی درست کر رہے ہیں سامنے ایک موقع اور وہ اخبار اور آتی تاکہ جو نئی مسجدوں کے سنگ بنیاد رکھنی ہو یا گھر میں اپنی جگہ متعین کرنی تو ہم اس میں کیا کریں گے آپ کے سورج غروب کے وقت ایکس طرح ہم اب آس پاس میں جس طریقے سے اس کا سایہ مچھلی کی جانب بڑھے گا قسم کو متعین ہو جائے گی مگر سال بھر میں کیا کرے گا محتین نے اپنا ایسا آنا احجاد کر دیا کہیں بھی آپ کم پاس رکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں سم سے کیا اور ان کے محتن نے پوری دنیا کا جغرافی اور سب جائے بندہ لے उसके साथ है जिसने बता दिया बयान अच्छा चूँकि की कम्पास मुख्तलि कंपनियों के सिटीजन का कम्पासमें बता दिया ग्यारह या बारह अब कम्पास के ग्यारह और बारह डिग्री पर आ जाए तो समझ लीजिए की ये हम पिता हो ताना के मसियाद रखते हुए दो चार पाँच डिग्री कम्पास की یا اس کے نکالنے کا بھی طریقہ یہ عام آدمی نہ نکالنے کے انجینئر جو ہے وہ اس کو کر کے مباہد کر کے نائننگ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ صحیح معنی میں وہ کمکوز نکالتا جب بھی کی کتابیں ہو وہ کم کے ساتھ ساتھ کسی انجینئر کے خدمات کی ضرورت حاصل کری تاکہ جان بڑھ کے دو چار یا پانچ ڈگری کا انحراف نہیں ہونا چاہیے کراچی دنیا میں دو چار پانچ ڈگری کا فرق تقریبا ہر مسجد میں پایا جاتا ہے اسے کلام کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ بمبئی کی کچھ مسجدیں پانچ ڈگری چھ ڈگری آٹھ ڈگری یہ سب یہ کسان سے انتحاظ کر دیجیے کہ جو نماز ہو جاتی اس لیے نہیں ہیلے کی جانی منہ ہونا کہ اب ہم تو نہیں بدلے کی جانی منہ کریں گے یہ اس ہے کہ جب دعوی آنکھوں کے سامنے جب داوا بالکل سامنے ہو کہ آپ ادھر منہ کر کے نہیں پڑیں گے بالکل کے سامنے پڑے اسی لیے شریف نے آپ نے دیکھا کہ اس کی عمارت چوکور نہیں جیسے دنیا بھر کی ساری مزید کو چوکور ملیں گی اس کی پوری سمجھ جو ہے وہ سن پہ تازہ لیکن بحبہ شریف ارم شریف میں وہ عمارت آپ کو چوکوٹی نہیں ملے وہ ساری عمارت دائرے میں ہے تاکہ جب لوگ اس میں کھڑے سامنے جب تازہ ہو تو سب کی شکل بالکل قابل کے سامنے ہونی چاہیے اس لیے اس کو شروع زمانے سے کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ گول بنا دیا گیا ارم شریف کو تاکہ سارے لوگ وہ بالکل پگلے کی جانب مار اگر آپ عمارت پہ ہی کابل نظر آ رہا ہے وہ کرنے اور بالکل ہی کابل کسم جی بے نماز پڑھے فرض سیجیے مکمل مکرمہ ہے آپ کی ایسی رہائش کی جب ہم سے کعبہ نظر نہیں آ رہا تو اب وہ جو سم کعبہ کا جیسے مغری کسان تو اس وقت جب کعبہ نظر نہیں آئے کوئی مذہبی یہ مشرقی یہ پوری سنج جو ہے یہ کوئی کعبہ کٹائے گی اور یہ اس وقت جبکہ نظر نہ آئے اور کعبہ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو بالکل آگے کے سامنے آنکھ کو نماز پڑھنی ہوگی عموماً دنیا بار لوگوں کے سہن میں بات پیدا ہوتی کہ ایسے استعمال ہوتی ہے جو صحیح نہیں ہو اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں اللہ سواروں کا بتانا تو ہر جگہ مابین کہ کیا فائدہ گاندھی آپ نے من کر کے نماز پڑھیں اللہ سواروں کا تعالیٰ تو ہر جگہ چلا منہ کر کے نماز پڑھیں اس میں کیا غلط ہے ایک اردو یہ ہے کہ جب بھی ایسا کی استعمال کرے اللہ اخباروں کو بتانا کہ صحیح اردو یہ ہے ترجمہ اللہ قباروں کا لموں کو طرف سے ہر وغیرہ شاہید و موجود ہے یہ لفظ استعمال نامر اور نامر کا لفظ شاہید و موجود ہے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے اللہ تبارک کا بتانا چاہیے کسی میں الگ اور کسی میں احتیاط ایک بات یہ اچھا فرض دیکھیے کہ جو دنیا دار پیسے کے چودہ سو سالہ موجود بلا بجے کے نئی نماز پڑھ نہیں ہوتی آپ نیارے بند एक یہ ایک نوزری کا حال ہے یہ بالکل مہان کیسا کر دیا گئے سب کو یہ سمجھ جائے کہ دیکھیے اللہ خبر پار رہے گا شاہد و जी جی چاہے نماز پڑھ لیجیے اب کیا ہوگا کچھ لوگ ادھر نماز پڑھیں گے کچھ لوگ ادھر پڑھیں گے کچھ ادھر پڑھیں کچھ پیچھے ہوں گے کوئی کسی کے پیچھے है گا کوئی کسی کے سامنے अगर گا اگر یہ چھوٹی है کیا ہے اسی مسجد نے نماز پڑھ لیں تو کیا اس ایک سال کا نظم باقی رہے نظم باقی نہیں رہے اس ایک سال کا نظم باقی نہیں رہے گا تو دنیا کے مسجدوں کا نظام کیسے باقی رہے گا اس لیے متعین کر دیا گیا ہم سب لوگ ایک سم ٹھیک ہو کر کے نماز پڑھے اور مسلمانوں کا اتنا اچھا کہ دنیا آپ دیکھیں کسی بھی زبانیں بولی جاتی ان جگہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ انگریزی ہے فارسی ہے اردو ہے پنجابی ہے بلوچی جی ہے سندھی بلو جی ہے بھارت ہے آخری خان ہے ڈچ ہے فرانسیسی الگ ہے جرمنی الگ ہے بیلجیم کی زبان الگ ہے اسپینٹ ہے اسپینش الگ ہے وغیرہ میں چلے جائیں مختلف زبانیں یہ کتنی اچھی ہم آہنگی کہ جب مسلمان دنیا میں نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو زبان اللہ سب کا چہرہ پہلے کی طرف ہوتا ہے اور سب کی زبان میں عربی ہوتی کوئی کسی زبان کا لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب کی زبان عربی ہوتی اور سب کا کی ایک ہے تو یہ کتنی ہم آہنگی اور کتنی اچھی بات ہے مسلمانوں کے لیے تو اس لیے اب یہ رب کا حکم کوئی آدمی اپنی گھوڑے دوڑائے خبروں کا بس کا حکم ہے کہ جب یہ نماز کا وقت آئے تو جناب اس کے بارے بگلا یہ نماز کی شرح اب آئیے اس کی کوئی سیلی مسائل آدمی دنیا میں سفر کرتا ہے پاکستان میں سہولت ہاں کسی بھی اسٹیشن سے گزرے سر اسٹیشن آپ آدمی ملک مسجد نظر آ جائے گا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ مسجد کا روکس ایک لفم تھا نماز پڑھنے ممالک چلے جائے ایسے کم لوگ بھی کم پاس اپنے پاس رکھ کر اور سفر کرتے چاہے نماز کی حفاظت ہو جائے اور اب تو ایسی کھڑیاں ایجاد ہو گئی کو آپ اس پر لا کر کے دیکھیں تو گھڑی میں کم پاس موجود ہے کہ ٹکلا خانا کس طرح سے وغیرہ وغیرہ یہ سہولتیں ہر چیز کی سہولت نہیں استحال میں پبلا نماز کی شرط وہ اگر آپ کو بتانے کے پبلا پڑھنا کس طرح کو پیسے نماز پڑھنے میں سبانا شہری کے لیے کتنی رہا ہے ترقی اس کو پیسے یعنی اگر آپ کو قسم کے معلوم نہیں ہے تو دل کا ارادہ کہانی کہ پبلا کدھر ہونا چاہیے اور اچھی طرح مینش کر کے جو دل کا ارادہ تھا کس کو کہتے نہیں کرنا باہر لکھ کر کے نماز پڑھنے اور فرض آپ سمجھے کی ہر کیا بات نہیں نماز بڑھے. تو نہیں چھوڑے میرا نے نماز پڑھ لی تو آپ نے یہ بھی لکھا کہ ادھر نماز پڑھی آپ نے ایک ایک رقم نماز پڑھنے میں دل کا ارادہ بدل گیا شاید ہو اب ایک رقب تو یہاں پڑی پھر کورونا ہو جائے پھر ادھر اپنا ہو ایک رقب وہاں پڑ گئی تیسری رقم میں پھر خیال آیا شاید بگلا کی در نہیں بڑھ کے ادھر ہوگا اور جائیے ایک رقب کی در پڑے فرض اور چوتھی رقم سے پھر دل میں شاید بنا ادھر ہوگا وہ ساروں رقبے مختلف پڑھ لی شاید ادھر سے لیکن بہتر دل کا تھا یہ ضروری ایک ساتھ کوئی آ رہے آنے کے بعد دونوں کا یہ کیا سمایا کر رہے بھائی کہ بنا تو اس کی طرف آپ تو جمہور کو آتا مختلف ہے آپ کو نماز اور دورانی نہیں پڑھے گی اگر معلوم نہ ہو اللہ تعالیٰ نے مو کے دل کو برلا بنا لیا اسی طرح کریں ادھر دل ڈانٹنے کی یہ سبلا ہے اور ادھر موسم کا اور اس طرح برلا پڑھے اسی طرح فرض سیکھی آپ نے باہر کی سامنے کی طرف ادھر نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد بعد میں کسی نے کہا ابلا کی درد نہیں بلکہ ادھر ہے وہ جمہور ہمارے اوقات کے نزدیک نماز لوٹائی نہیں جائے یہ بھی جائے ایک شخص آیا وہ مسلمان اس نے دیکھا کہ پگلا یہ نہیں پگلا تو ادھر ہے وہ حالت میں نماز میں اور نمازی کو موت دے ادھر پگلا ہے اور نمازی کو چاہیے کہ قوم جائے جس طرف اس کا رخ کر دیا جائے ادھر نماز پڑھے تو اس طریقے سے نماز میں شا اگر دریا پر نہ ہو تو بہرحی کر کے نماز پڑھے لیکن نماز چھوڑے گا بہت سارے ہمارے حضرات کتنے سادے عمرہ کرنے جاتے ہیں پہلے سات جہاز میں پتہ نہیں لگتا کہ نماز کی دھر پڑی جائے ارے پلے مانا جاہی رہ تم جدار کی طرف ہو گئی پگلا ہوگا جاہ پگلے کی طرف رہے ہو تو بالکل موسیقہ کر کے نماز پڑھ اچھا کی واپسی نے کیا کریں واپسی نے پتہ نہیں لگا رہا پگلا کا میں جب جگہ سے کرا تی واپس آر ایس تو پی ایم او کر کے نماز پر نماز سے ہو اور اب تو ہم نے بین الاقوامی جو سفر کی خصوصا وقت مسلم ایئر لائن ان میں تو بازا کا جو ٹی وی لگے ہوتے ہیں جہاں سب پانچ سات دس منٹ کے بعد فارم ہوتے کرتا سفر کرنے میں پورا بتا کر شملہ کی کچھ آگے پہنچ جائیں بازار پندرہ سو کلو اور بتا دے گا پیڑوں کے اور ان کے ساتھ है کدھر یہ ساری چیزیں کم سے کم مسلم کٹائی اس میں ہوتی لیکن اس میں سہولت یہ بھی ہے جو ہم نے آزمایا کہ آپ کے بلا پوچھیں تو شاید پائلٹوں کو معلوم تھا لیکن آپ اگر آفس سے سفر کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ پوچھیں کہ سعودی عرب کی ان کے پاس جو سائن کا نماز رکھے ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتے کہ سعودی عرب کی سم دئیے تو جہاز میں بھی آپ جو ہے وہ مسلم بچا کر کے اور اس کے بعد اس کی سام نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر پہاڑی کر کے نماز پڑھے نماز آپ کی ہو جائیں اس ہماری سہولت اللہ خبر پڑا اور اس کے رسول نے بھی اس لیے رکھی تاکہ ہم نماز کی حفاظت کریں اور وہ یا نماز ہماری نہیں چھوکنی چاہیے یہ نماز کی تیسری شخص ہے اس کے بعد اور کسی شخص نے غلطی سے پبلا نہ تھا اوپر نماز وہ اور تخلیقی نہیں تھی تحری نہیں تھی اور یوں ہی نماز پڑھ لی اب باپ کو پتہ لگا کہ پبلا یہ نہیں تھا وہ ایسا نماز بھی پڑھے اور تحریر کی اگر اس نے پڑھی تو نماز کو لوٹائے گا तो ये बात इसलिए बयान की सफर में नजर में यकीन आज नहीं हो सकती है तो अपनी नमाजों की हिफाजत ये नमाज की तीसरी शर्त आयिंदा तीन शर्तें और उसके बाद जितना भी वक्त रमदान ने रोका इन शाम गुप्त करेंगे जो कहा सुना गया इसे रद्दे करी हम अपने दरबार में फूल फरमाए اور ہم سب کو اس کا مل کر يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وصلموا تصنيها اللهم صل على سيدنا وقولاننا محمد آور من اليوه والقرب وقال ليه وباريك صل صلاة وصلاة منا عليك يا سيد يا رسول الله وحظم ربك ربك الصافي عمّا يا على المرسلين وحب لله رب العالمين وسیا